تو اپن قوم پر مسجد سے باہر آیا تو انہیں اشارہ سے کہا کہ صبح اور شام تسبیح کرتے رہو